قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمد, احمد زندہ باد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 Baad Zinda Baad Billahi Minash Shaitan ar Bismillah رحمر اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یا بنی دخلی مسلو اشرب لرفوب المسرفی اے اپنا آدم ہر مسجد میں اپنی زینت لے کر جایا کرو اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا کل من خر مزین جل بادی بات منر ویسٹ کلین منول ہنیا خل ست مدال نو فصلیا تو پوچھ کے کس نے وہ زینت حرام کر دی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور اسی طرح رزق میں سے طیبات کو کس نے حرام کیا ہے تو کہہ دے یہ مومنوں کے لیے اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں تو خاص انہی کے لیے ہوں گی اسی طرح ہم علم رکھنے والی قوم کے لیے نشانات کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کل انم ہر فوا خشما بحرم بتن وف بِغَيْرِ الْحَقِّ بگریل تُشْرِكُوا و مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ نزیل بھی سوتا نو تک آؤں تکلو مَا تو کہہ دے کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دے دیا ہے خواہ و ظاہری ہوں یا باطنی اسی طرح گناہ اور ناحق بغاوت کو بھی اور اس بات کو بھی کہ تم اسے خدا کا شریک ٹھہراؤ جس کے حق میں اس نے قطعا کوئی دلیل نہیں اتاری اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے وَلِكُلِّ کل متن فَإِذَا اجل فائد لَا ہم لس وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر امت کے لیے ایک میاد مقرر ہے جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہ وہ اس کے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں بنی کم رسول کم آیاتی یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اے ابناء آدم ضرور ایسا ہو کہ جب کبھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں تم پر ہماری آیات پڑھتے ہوئے تو جو لوگ بھی تقوا اختیار کریں اور اصلاح کریں تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے ولدین خالدون اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر سے پیش آئے یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس میں بہت لمبا عرصہ رہیں گے ان کو شک رات رات دی جن کی خاتی رات لٹا دی چین نہ پایا ساری رات ان کو شک باللہ من الشاء الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ثمین یہ پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا گیا تھا پروگرام کا پہلا حصہ جو کہ دو گھنٹے پر مشتمل تھا اس میں پروگرام کے ابتدائی موضوع پیش کیا گیا اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف ہم گئے تو آج سٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں مکرم و محترم منصر رضا صاحب منصر رضا صاحب کی طرف ہی واپس چلوں گا اور پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے آپ کے سوالات بھی لیتے جائیں گے یہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا براہ راست تقریباً گیارہ بجے شب تک اور اس کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنثر عزیز کے 15 فروری کے خود جمعہ کی ریکارڈنگ بھی سن سکیں گے تو صاحب بہت ہی مختصراً اگر آپ آج کا موضوع بتائیں اور پھر ہم ٹیلی فون لائن کے لیے بھی کھولتے ہیں جی موضوع تو جیسے میں نے اس کیا نا کہ صداقت مسیح محدود جی. اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ سیدنا سعید نہ حضرت مسیحمیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نزول عیسیٰ سے بھی مایوس ہو جائیں گے اور اسی طرح اسی نہج پر چلتے ہوئے لوگ امامدی کی آمد سے بھی مایوس ہو گئے تو سنیوں میں تو ایک بہت بڑا بہت بڑا تو نہیں کہا لیکن اچھا خاصا ایک طبقہ سے پیدا ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی مہدی کے آنے کا ذکر نہیں ہے نہ ان کا ذکر ہے نہ آنے کا ذکر ہے تو اب کسی نے نہیں آنا ٹھیک شیعوں میں یہ بات اب تک موجود تھی لیکن جیسے میں نے اس کیا کہ انقلاب ایران کو گیارہ فروری کو چالیس سال ہو گئے ہیں اور اس کی بنیاد صرف کوئی سیاسی کسی حکومت کا تختہ الٹنا اور اس کی جگہ پہ اپنی حکومت کائم کرنا نہیں تھا بلکہ خمینی صاحب نے جو ولایت فقی کا نظریہ پیش کیا ہے جی اس میں انہوں نے خود کو نائب امام کے طور پر پیش کیا کہ جو اب تمام دنیا کے جو شیعہ ہیں ان کے لیے وہ مرجع تقلید ہیں آیت اللہ عظما ہیں ٹھیک ہے حجرت الاسلام المسلمین ہیں وہ گویا اب وہ تمام کام جو امام نے کرنے تھے اب وہ کرتے ہیں اس لیے یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو اس بات کو سچا ثابت کرتا ہے کہ امام کی ضرورت ہے اور ان کے جو ماننے والے ہیں بہت سے تما شیعہ جو ہیں وہ کم جی کے بھی نجف کے بھی ہندوستان کے بھی عراق میں پاکستان میں وہ ان کو برا برا بھلا کہتے ہیں اور وہ اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے سازشیں بھی کرتے ہیں ایران میں بھی اور عراق میں بھی لیکن جو ماننے والے ہیں وہ آ, ضرورت الامام کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ امام کا وجود ہونا لازمی ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ آ, بہت ہی زیادہ اہم ہے اور یہی حضرت مسیح محدود اسلام نے اپنی کتاب میں فرمایا ضرورت थी. الامام حضور کی کتاب ہے اس میں حضور نے کافی تفصیل سے اس بات کو بیان فرمایا یہ ہمارا آج کا موضوع تھا جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہنسا صاحب سامین پروگرام ہمارا جاری ہے اور پروگرام میں جو پہلا حصہ تھا اس میں ہم نے بہت سے سوالات آپ کے لیے ریس وقت بھی آپ کے لیے وقت ہے کہ اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو آپ ریڈیو احمدیہ میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں سٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے جو ہمارا نمبر ہے وہ فور فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ہمارا ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو یہ ٹول فری نمبر ہمارا پورے شمالی امریکہ کے لیے ہے اور 416 ون سکس ٹورنٹور گرد کے علاقوں کے لیے یا کینیڈا میں آپ کہیں سے بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں فور ون سکس کے ذریعے اسی طرح سے اگر آپ براہ راست پروگرام میں شامل نہ ہونا چاہیں تو آپ فون کر کے کنٹرولز پر اپنا سوال بھی لکھوا سکتے ہیں یا پھر بذریعہ ای میل ای میل ایڈریس ہے کیو سے ہے اسے آنسر دو ہی لفظ ہیں کیو اے ایٹ وائس آف ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے یہ پروگرام نہ صرف آپ براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی اسی ویب سائٹ پر آرکائوز میں موجود ہے voiceofislam.ca آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنے رائے اپنے تبصرے اپنے سوالات ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں ای میل کے لیے یہ ہمیشہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ وقت اور موضوع کی مناسبت سے ای میل کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے بس اوقات آپ کی ای میل جب ہمیں ملتی ہے یا تو وہ پچھلے پروگرام سے متعلق ہوتی ہے یا وہ سوال ایسا ہوتا ہے جو اس پروگرام کا موضوع نہیں ہوتا تو پھر ہم آپ کو انفرادی طور پر اس کا جواب ضرور دے دیا کرتے ہیں لیکن اپنے پروگرام میں براہ راست اس کو شامل نہیں کرتے ان گزارشات کے ساتھ ریڈیو احمدیہ جاری رہے گا آج کا پروگرام جیسا کہ میں نے عرض کیا بجے شب ہم نے شروع کیا تھا پروگرام کا دورانیہ اس وقت میرے پاس تقریباً چالیس منٹ سے کچھ زائد کا وقت موجود ہوگا جس میں ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے پروگرام کے آخری حصے میں جو کہ گیارہ سے بارہ بجے کا وقت ہے ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام ایدہ اللہ تعالیٰ بنثر عزیز کے پندرہ فروری کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے اور اسی سے ہم اب بات کو آگے لے کے چلیں گے تو صاحب جب تک ہمارے پاس کوئی کال آتی ہے اور ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی اسی اسی تذکرے کو لے کر اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے اب سوال ایک جو ابو شان صاحب نے کیا تھا آپ نے اس کی بات بابت بیان بھی کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر امام آتے رہیں گے تو آپ کوئی حدیث یا کوئی قرآن آیت بیان کر دیں تو بات ضرورت الامام کی بھی ہم نے کی کہ امام کی ضرورت بھی رہتی ہے سوال یہ مختصن یہی ہے کہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب دین مکمل کر دیا گیا تھا کہتے ہیں کہ آپ نے اکمل کی تعریف بھی کی کہ جس میں سے کوئی لفظ نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ نہ کوئی بات تو پھر امام کی ضرورت کیا ہے جب دین کو مکمل ہی کر دیا ہے تو پھر ہمیں کیوں مزید ضرورت ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جو یہ اس طرح کے سوالات ہیں جی وہ قرآن کریم سے نا واقفیت اور لامی کے بنیادی ابھی ایک دوست نے کہا کہ جی آپ میرے سوال کے متعلق عقلی اور آ, نقلی یعنی معقولی اور منقولی جواب دے تو معقولی جواب جو ہے نا وہ تو اس کا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں سب سے چھوٹا سسٹم ایٹم کا ہے جی جس میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے اس میں نیو, نیوٹرون پروٹون ہے اور ارد اس کے الیکٹرون آربٹس میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑا سسٹم ہمارا سولر سسٹم کا ہے جس میں سورج ہے مرکز میں اور باقی مدار کے اندر مختلف جو سیارے ہی ہیں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں تو خدا نے کہا کہ میں تمہارے انفس میں اور آفاق میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا تو یہ خدا صحیح. نے بتایا کہ مرکزی سسٹم چاہیے ایک پھر شاید کی مکھیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملکہ مکھی ہے اور باقی ساری اس کی متی ہیں جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مملکت میں ایک صدر ہوتا ہے یا وزیراعظم ہوتا ہے اس کی کابینہ ہوتی ہے پھر یہ وفاقی سطح پہ صوبوں کی سطح کے اوپر گورنر ہوتے ہیں وزیر ہوتے ہیں پھر شہروں کی سطح پہ میئر ہوتے ہیں پھر ان کے آگے ان کی کابینہ ہوتی ہے جتنا افیکٹو یہ نظام ہوگا اتنا افیکٹولی اور اسموتھلی سسٹم چلے گا ٹھیک ہے امن امان ہوگا شہروں کی صفائی ہوگی قانون کا نفاذ ہوگا جو قانون کو توڑے گا اس کو سزا ملے گی وہ جو پہلے انہوں نے بات کی تھی نا جہنم والی تو یہ جہنم ہے کہ آپ قانون توڑتے ہیں تو آپ کو فائن ہوگا آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے یا سزا بھی ہو سکتی ہے یہ کانسیکوینس ہیں کاز اینڈ افیکٹ والی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کو مرکزی سطح پہ یا مختلف سطحوں پہ ایک مرکز اور ایک امام ہونا چاہیے وہاں پہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا دین میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ دین میں یا تو امام بگڑ گیا یا امام کو ماننے والے بگڑ گئے ٹھیک ہے اور جو فرقہ واریت کی بات میں نے بتائی تھی کہ اس میں جو فرقہ واریت کی ہے وہ بغیم ہے بغاوت کرتے ہیں تو امام کے نہ ماننے سے یا امام کی نہ ماننے سے بغاوت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں فرقے بنتے ہیں تو یہ تو عقلی دلائل ہے جی جو منقولی دلائل ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جی میں نے بتایا قرآن کریم میں ورکا مراکین کون ما اور احادیث میں یہ بتایا گیا کہ امام جو ہے اس کو ماننا کتنا لازم ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ امام یعنی جو نبی اور رسول ہے وہ صرف شریعت دینے کے لیے نہیں آتا بلکہ حضرت مصلام کی مثال میں خدا نے بتایا کہ انا انضر طوراتم ونو یحکم و بحا ان نبی ٹھیک ہے کہ ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت تھی اس میں نور تھا اور ہم اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ ہم تھے جن کو کوئی کتاب نہیں دی بالکل صحیح اور تورات کے متعلق اور ماعۂ کے تمام اللّہ آسن و تفصیلا لک اللِ شائن کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں جو اصن ہیں ان کے لیے تمام ہے یعنی مکمل ہے اور اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے ٹھیک ہے تو وہ جو انبیاء تھے وہ کیا کرتے تھے وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے ٹھیک اس لیے رسول کا آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے رسول کے آنے سے پچھلی شریعت کینسل ہو گئی हुँ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیصی علیہ السلام تک تورات کی شریعت ہی چلتی رہی ہے ٹھیک کوئی है. نئی شریعت نہیں ہے اس لیے رسول اور نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا بلکہ رسول اور نبی پچھلی شریعت کے مطابق فیصلے کر یا اس میں اس کو امپلیمنٹ کرنے جو لوگ بھلا دیتے ہیں اس کو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس کی تجدید کرنے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سوال کے جواب کا تو سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے نمبر ہے 4164106522 یا پھر ہمارا ٹول فری نمبر ہے 18554106522 ون آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام میں آج میرے ساتھ بلکہ اسٹوڈیوز میں آج میرے ساتھ مہمان ہیں مکرمہ محترم انصر رضا صاحب جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں موجود ہیں جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام ادہ اللہ بن بنسِ عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے اور آج پندرہ فروری سن 2019 کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی جائے گی تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اسٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں فور یا پھر ٹول فری نمبر ون پر چلیانسی صاحب جب تک ہمارے پاس کوئی سوال ابھی نہیں آتا تو ہم بات کو پھر آگے بڑھائیں گے اور آگے چلتے رہیں گے اب اب قرآن کریم نے جب اطاعت کا حکم دیا ہے اول العمر کی हुँ. تو اول العمر سے یہاں کیا مراد عموماً لی جاتی ہے جو بھی دنیاوی حکمران ہے یا اس میں بھی ذکر اس امر کا ہے کہ نبی تو نہیں لیکن ایسی اگر حکومت ہو جو آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں پتہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو دنیاوی حکومت ہو اور وہ آپ کو کوئی ایسے حکم کی بات کرے جو خلاف شریعت ہو یا خلاف اسلام ہو تب بھی ماننا ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا جواب دیا ہے ٹھیک ہے کہ جب ایک آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے نہ دیا جائے جی اور اس کو اس میں آپ پر ظلم کیا جائے تو پھر آپ وہاں سے ہجرت ہجرت है. کر جائیں ٹھیک خدا نے کہا ہے کہ ہجرت کر جائیں ٹھیک ہے Uh, وہ اصول و ضوابط جو براہ راست آپ کے دین سے تعلق نہیں رکھتے یہاں مثلاً کینیڈا میں سیم سیکس میرج ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ تم بھی سیم سیکس میرج کرو نہیں है. کہتے نا ہمیں نہیں تو ہم کینیڈا میں ہیں دو کر رہے ہیں کرنے تھے ان کو ٹھیک ہے جس دن وہ کہیں گے کہ تم بھی کرو جی اور زبردستی کریں گے جی پھر ہم کینیڈا چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہ گناہ ہے اور خلاف شریعت ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جب تک وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے دین کے مطابق عمل کریں تم کرتے رہیں گے لیکن جب وہ کہیں گے کہ تم ہمارے بنائے ہوئے دین پہ عمل کرو پھر ہم وہاں سے نکل جائیں گے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں سے ایک ضمن سوال بھی بنتا تھا لیکن ہم بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں سے ہمیں کال کر رہے ہیں مولانا محمد صاحب چلیے مولانا محمد صاحب ہم کال کر رہے ہیں اچھا مجھے کنٹرول سے بتایا گیا تھا چلیے کیا نام آپ کا پورا محمد سراج الدین اچھا محمد سراج الدین چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ معذرت چلیے اپنا سوال بتائیے پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر انسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اہل قرآن ہے وہ کسی فرقے کے نہیں ہے اور فرقے میں نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. ساتھ میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی ایک جماعت ہے فرقہ نہیں ہے <تصفح> جب دوسروں کو فرقے سے نکال دیتے ہیں تو جماعت کیسے بن جاتی ہے چلیے ٹھیک تو है. آپ کا اس کا موقف کیا ہے ٹھیک ہے چلیے اب جب آپ کو اور سے ایک تو ڈاکٹر کی اجازی ڈگری دینے کا شکریہ میں ویسے ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن اب آپ نے بنا دیے تو میں انکار نہیں کر سکتا مولانا بنایا انہوں نے انکار کر دی نا کہتے میں مولانا نہیں ہوں تو میں بھی انکار کرتا ہوں تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن اب انہوں نے تو پھر کیا کہہ یہ کہا کہ جو اہل قرآن یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہے اچھا امت میں نہیں ہے. امت میں نہیں, ہے. امت میں نہیں. کیونکہ حدیث یہ ہے کہ ستف ترق امتی میری امت تقسیم ہوگی تہتر فرقوں میں ٹھیک ہے سلاسون و سبعین تہتر فرقوں میں تو اب آپ ایک مکان میں کہیں کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں اس کے تہتر کمرے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا کون سا کمرہ ہے تو آپ کہیں جی میں کسی کمرے میں نہیں ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مکان میں نہیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان نہیں ٹھیک ہے میں نے یہ کہا تھا کہ پھر وہ امت میں نہیں ٹھیک ٹھیک ہے نا تو یہ میرا جواب تھا دوسرا یہ کہ میں نے فرقے اور جماعت کا فرق بتایا تھا کہ فرقے کی تعریف یہ ہے کہ اس کا کوئی امام نہیں ہوتا اور جماعت وہ ہوتی ہے جس کا ایک واجب الطاعت امام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وََِ و نے جب حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ان کی اس بات کا جواب دیا کہ جب ابھی تو خیر ہی خیر ہے آپ کی موجودگی میں تو کیا یہ خیر شرط سے بدلے گا تو آپ نے فرمایا ہاں تو کہنے کے کہ میں اس وقت ہوں تو میں کیا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہ ہوں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو چمٹ جانا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت ہوتی وہ ہے جس کا امام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں خالی کہا تلزم جماعت المسلمین ہے مسلمانوں کی جماعت کو چمٹ جانا فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امام ہوں اور انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت نہ جماعت ہوئی نہ امام ہوا پھر میں کیا کروں تو زوں نے فرمایا کہ فات عزیل تلک فرق کا کل تمام فرقوں کو چھوڑ دینا اس کا مطلب ان کا کہا کہ جماعت نہ ہوئی امام نہ ہوا پھر تو کہا کہ فرقوں کو ترک کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ وہ ہوتا ہے جس کا امام نہیں ہوتا ٹھیک ہے ورنہ حضور کہتے ہیں کہ فرقوں اور ان کے امام کو چھوڑ دینا تو اگر امام ہوگا تو پھر تو جماعت ہوگی نا فرقہ نہیں ہوگا ٹھیک <coughs> یہ میں نے کہا تھا اب جماعت اسلامی جو ہے آ, <coughs> اس کا ایک لیڈر ہے ظاہر ہے اس کا ایک امیر ہے آ, وہ ویسے واجب الاطاط پتہ نہیں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ اس لحاظ سے جماعت کرانے کے مستحق ہے کہ ان کا ایک لیڈر ہے ٹھیک اسی طرح باقی جماعتیں ہیں لیکن دینی جماعت اس لیے نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں, اکثر لوگ کہا کرتے تھے مجھ سے لوگوں نے پرائیویٹ بھی بات کی ریڈیو پہ بھی لوگوں نے فون کر کے کہا کہ جسمایوں جی کا بھی تو امام ہے نا تو میں جس امام کی بات کر رہا ہوں وہ, وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہے اور وہ قرآن و سنت کے مطابق اس نے جماعت کی تشکیل دی ہے ٹھیک ہے تو اسماعیلی تو قرآن کو جانتے ہی نہیں تر کر چکے ہیں قرآن کو نماز وہ نہیں پڑھتے روزہ وہ نہیں رکھتے حج وہ نہیں کرتے بوروں کو میں نے دیکھا حج کرتے ہوئے جی کرتے. <coughs> لیکن یہ اسماعیلی جی. نہیں کرتے جی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ورما کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو چمر جانا ہے وہ اسماعیلی لی تو دور کی بات ہے آپ کو اپنے پاس بھی نہیں کھڑا کرتے آپ ان کے جمال خانے میں جائیں تو آپ کو کوریڈور میں بٹھاتے ہیں اندر نہیں لے کے جاتے جس جگہ پہ وہ عبادت کرتے ہیں وہاں پہ کسی غیر اسمعیلی کو نہیں لے کے جاتے تو وہ تو آپ کو لے کے نہیں جاتے تو پھر آپ کہاں سے کہیں گے کہ جی وہ امام ہے امام ہے تو شامل ہو شامل تو وہ کرتے نہیں جی یہ فرق ہے جو میں نے عرض کیا تھا چلیے بہت شکریہ شامل پروگرام جاری ہے اور پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفی راجپوت اور میرے ساتھ آج انصر صاحب اسٹوڈیوز میں ہے پر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدی ایپا خوش آمدیت کہیں گے اقبال صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرا جی سوال یہ ہے ماشاءاللہ آپ مر وقت ذکر یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہی وہ کہا جائے وہی وہ اسی کو ریفرنس بنایا جائے آپ سارے پروگرام میں لفظ اللہ کی جگہ جو قرآن کے اندر ذکر ہے خدا خدا خدا, خدا کرتے رہتے ہیں تو پھر, کہنا بھی پھر جائز ہونا چاہیے اگر خدا کہنا چلیے بہت شکریہ پہلی بات تو ہی کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نا جائزہ ٹھیک ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خدا کہتے ہیں یا بھگوان کہتے ہیں یا گوڈ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور قابل عزت قابل تعظیم اور تمام حسنات و صفات سے متصف ایک ہستی جی. ہوتی ہے نا جی آپ کسی بری چیز کو تو خدا نہیں کہتے ٹھیک ہے کسی بری چیز کو آپ بھگوان نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولیلّہصماء الحسنہ سارے اچھے نام اسی کے ہیں ٹھیک ہے تو خدا بھی ایک اچھا نام ہے برا نام نہیں ہے جس طرح آپ اپنی زبان میں ہمیشہ فرشتہ کہتے ہیں تو فرشتہ لفظ تو قرآن میں نہیں ہے ٹھیک ہے ملائکہ کیوں نہیں کہتے ٹھیک کون سا پاکستانی ایسا ہے جو جب فرشتوں کی بات کر رہا ہوں تو کہے کہ ملائکہ نہیں کیا یا ملک نے یہ کیا ٹھیک ہے ہمیشہ فرشتہ کہتے ہیں فرشتوں نہیں یہ کہا فرشتوں نے کہا اور لٹریچر کے اندر بھرا پڑا ہے یہ لفظ ٹھیک ہے بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں لفظ فرشتہ بھرا پڑا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کیوں نہیں کہتے ملائکہ کیوں نہیں کہتے وہاں پہ آپ ٹھیک ہے اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود کہہ دیا کہ وللہ الاسماء الحسنى تو اس کو جس نام سے بھی پکارو اس سارے نام اسی کے ہیں ٹھیک کل عباد اللہ عباد تو وہ جو مکہ والے تھے انہوں کا جی ہم نے کہا, ہمیں نہیں رحمان کا پتہ ہم نہیں جانتے رحمان جی تو یہی بات ہے کہ جب انسان قران کو تر کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنی عقل کو پیچھے پھینک کے نفرت کے اندر پھر اس کی باتیں کرتا ہے جی کی طرف میں آ, ہر موزد ہستی کو بھگوان کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن سب کو ایشور نہیں کہتے ایشور ایک ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں تو اگر آپ کو مثال دینی تھی تو ایشور کی دیتے ٹھیک ہے لیکن بھگوان تو جیسے وہ عورتوں کو بھی نا ہمارے ماحول میں بھاگوان کہہ دیتے ہیں جی کری بھاگوان ذرا سننا جی جی بالکل ٹھیک ہے کہتے ہیں تو بھاگوان اور بھگوان تھوڑا سا فرق ہے نا اس میں علیف ہے اس میں نہیں ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے کہ بھاگ والا قسمت والا نصیب والا جی. تو یہاں تو نا کہ آپ کہیں کہ جی خدا کا جو لفظ کا مطلب ہے وہ بہت برا ہے تو کیوں تم خدا کے استعمال کرتے ہو یعنی اللہ کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو پھر تو ہم کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی خدا کا جو معنی ہے وہ تو بہت برا ہے بھگوان کا جو معنی ہے وہ تو بہت برا ہے جی تو ہمیں معاف کر دیں کہ بال صاحب آئندہ سے ہم نہیں کریں گے لیکن جب اس کا مطلب برا ہے ہی نہیں اور خدا اور بھگوان یا ایشور یا گاڈ یا برہما جو مطلب جو جس طرح بھی وہ نام لیتے ہیں اس سے آپ کے ذہن میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور قابل عزت قابل تعظیم استھی ہوتی ہے بلند و بالا قسم کی جو ہر چیز کی خالق اور مالک ہے جی تو پھر اس میں برائی کیا ہے بالکل ہاں میرا بلکل. مطلب بلکل. ہے کہ بڑے بڑے ان کے جو علماء ہیں ان کی جن ضیاء کے بعد انہوں نے شروع کیا نا کہ خدا نہیں کہنا اللہ کہنا جی تو پاکستانی میں یہ بات شروع ہو گئی ہے اللہ حافظ جی خدا حافظ نہیں کہتے اللہ حافظ है. منو اس میں برائی کوئی نہیں ہے لیکن آپ خدا کو ریپلیس کر کے اللہ کہیں اس لیے کہ خدا لفظ نوزب اللہ برا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کا برا ہونا اس کی لغت کے حساب سے اس کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ بتائیں کہ یہ جو لفظ ہے جہاں سے نکلا ہے جو اس کی اوریجن ہے اس کا معنی بہت غلط ہے تو وہ آپ بتا دیں پھر ہم آئندہ سے نہیں کہیں گے کہ آپ سے معذرت کر لیں گے ٹھیک ہے وہ ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جا بجا مطلب علما نے شران ہے کہاں کہاں سے آپ نکالیں گے کس کس کو بدلیں گے کہاں جائیں گے آپ کہ تو مجھے مومن کا شعر یاد آ گیا تھا کہا اس بدھ سے کہ مرتا ہے مومن کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی تو اس نے خدا کا لفظ استعمال کیا وہاں پہ بھی ہو جگہ جگہ تو ٹوٹا خدا خدا کر کے میر کا بھی شعر ٹوٹا خدا خدا جی اب تو جاتے ہیں بدھ کا سے میر پھر ملیں گے اگر خدا ہے جی ہاں بالکل تو چلیے اب اقبال کے ہم نام اقبال تھے انہوں نے بھی ضرور کہیں کہ نہ کہ کہیں استعمال کیا ہوگا میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے تو سامان پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور پروگرام میں وقت ہے آپ کے سوالات ہم شامل کر رہے ہیں میرے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں اختر صاحب انہیں خوش آمدید کہیں گے اور ان کا سوال لیں گے اس سے پہلے یاد کرنا ہے کہ اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون اختر صاحب خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں تو جو پاکستان کا قومی ترانہ جو خدا کا لفظ ہے چلیے بہت شکریہ چلیے وعلیکم السلام اختر صاحب نے بات کر دی چلیے اقبال صاحب اب آپ کوشش کیجیے تنانہ بدلوائیے ہاں بالکل हाँ, <coughs> بلکہ جس نے یہ سارا کام کیا تھا وہ گیارہ سال تک رہا ہے تو وہ کروا تھا اس وقت پھر وہ نہیں کروا سکے وہ نہیں کروا سکتا مرد مومن مرد حق نہیں کروا سکے چلیے سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی ٹیلی فون کالز کے ساتھ آپ کے سوالات کے ساتھ پروگرام کو ہم آگے لے کر بڑھنا ہے پروگرام میں میرے پاس تقریباً پندرہ منٹ کا وقت اور موجود ہے پندرہ سے سترہ منٹ کا وقت جس میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلیفون لائن یا ٹیلی فون نمبر اسٹوڈیوز کا ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو کال کر سکتے ہیں احمدیہ میں احمد شامل ہو سکتے ہیں عنصر رضا ساتھ موجود ہیں کے سوالات کے جواب دینے کے اور کے سوالات کے یہاں پر سے صاحب بات کو آگے پڑھا رہے تھے بات ہم کر رہے تھے میں نے جو اس وقت امامدی علیہ السلام کا ذکر کیا تھا جی یا خلیفہ کی جو بات میں نے کی تھی تو میں نے یس کیا تھا کہ لوگ سیاسی حکمران کو بھی خلیفہ کہنے لگ گئے ہیں جی حالانکہ اصل میں تو روحانی جو ہمارے ہاں حکمرانی جس کا کانسیپٹ ہے خلافت کا جی ہاں اس میں آذور صلی اللہ, اللہ علیہ و وسلم بزر. کے جو روحانی جانشین ہیں جو آپ کے دین کو لے کر آگے بڑھتے ہیں جی جنہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے پھر آگے کام کیا اور انہیں لائنس <تبع> پہ کیا جن لائنس پہ جن خطوط پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے وہ کام کیا لیکن وہ اس سے معاملہ بگڑتے بگڑتے جو كنسپٹ ہے جی وہ اتنا خراب ہوا کہ اب جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ان کا کانسیپٹ بن گیا ہے وہ اتنا ڈسٹورٹڈ ہے جی کہ امام مہدی کے آنے کا جو مقصد نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جب سورج جمعہ کی آیات نازل ہوئیں کہ واخری نم لما بہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر آتا رکھ کر کہا کہ اگر ایمان سریا ستارے کی بلندی تک بھی پہنچ گیا ہوگا تو یہ اس کی قوم میں سے ایک شخص یا کچھ خاص اس کو وہاں سے بھی واپس لے گے مقصد لوگوں کے دلوں میں ایمان قائم کرنا ہے ٹھیک ہے مقصد لوگوں کو دین اسلام پر جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے اس پر قائم کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب بنانا ہے नहीं. لوگوں کو متقی بنانا ہے جی ہاں لیکن امامدی کا کانسیپٹ جو ہے اتنا ڈسٹورٹیڈ اور اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ اب اس کا جو کام اب میں آپ کو اس وقت ٹائم شاید نہ ہو میں پورا پڑھ کے نہیں سنا سکتا لیکن ایک دیوبند کے مفتی صاحب ہیں اسعد اساد قاسم سنبلی صاحب انہوں نے کتاب لکھی اور یہ باقی جگہوں پہ بھی موجود ہے انہوں نے اس کو ذرا جمع <coughs> کر کے جگہ پہ کر ٹھیک ہے کتاب کا نام ہے امام مہدی شخصیت و حقیقت جی جی جی اس میں وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ظہور و بیت کی خبر مشہور ہوتے ہی مکہ پر حملے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا لیکن ذوالحلیفہ پہنچ کر وہ صحرا میں دھنس جائے گا یہ ماہدی کی ایک روشن کرامت ہوگی جس کی گونج پورے عالم اسلام میں سنائی دے گی اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اب شام اور عراق کے ابدال اور دین کے شدائی بیت و نصرت کے لیے مکے کی راہ لیں گے اپنے لشکر کی تباہی کے بعد سفیانی خود حملہ ہوگا اس کی ننیال قبیلہ قلب میں ہوگی خاندان قریش ہوگا بیشتر پیروکار کلب ہی کے ہوں گے وہ بڑا ظالم ہوگا بچوں کو قتل کرے گا عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا اور قبیلہ کیس کی لاشوں سے وادیاں بھر دے گا لیکن مادی کے ہاتھوں سے بھاری شکست بھاری شکست ہوگی عورتوں کو باندی بنا لیا جائے گا وہ دمشق روڈ پر فروخت ہوں گی ٹھیک ہے یعنی جو مہدی صاحب ہیں جی وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو باندیاں بنائیں گے اور ان کو دمشق روڈ پر فروخت کریں گے مال غنیمت کا ڈھیر ہوگا جنگ کے خاتمے پر امام خوب داد و دہشت کریں گے اس دن وہ شخص بدقسمت ہوگا جو جہاد کے سب عجر و ثواب اور قلب کی غنیمت سے محروم رہ جائے اس مارکے سے نمٹ کر مہدی مدینہ منورہ کا رخ کریں گے روزہ نبوی پر حاضری ہوگی اور افضل ترین مجاہدوں کا ایک بڑا لشکر ان کی عمارت میں شام کی طرف روانہ ہوگا یہاں مسلمانوں کی حالت دیگر ہوگی ان پر حملے کے لیے آٹھ لاکھ یورپی عسائی دمش کے قریب آماک یا دابق میں پڑاؤ ڈالے ہوں گے اب اندازہ لگائیں یورپ میں عیسائی ختم ہی ہو گئی یا داری ہو گئے سارے لیکن وہ کرنجی یورپی سائی وہاں پہ آٹھ لاکھ کے قریب کٹھے ہوں گے تھی. ان کے جھنڈوں کی تعداد سات یا آٹھ ہوگی مہدی کے جالے تین حصوں میں تقسیم ہوں گے ہر ایک کا جھنڈا الگ ہوگا دشمنوں کی بنسبت نسبت ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی عیسائی چلاکی سے مدنی لشکر کو جنگ سے ہٹانا چاہیں گے لیکن ان کے سخت رویے سے وہ جوش میں آ جائیں گے تین دن کی مس... یعنی اب یہ بھی جنگ ہے نا مہدی کی وجہ سے ہو رہی ہے yeah. یعنی وہ تو چاہ رہے تھے یورپی کہ جنگ نہ ہو لیکن ان کے سخت رویے کی وجہ سے جنگ ہوگی تین دن کے مسلسل خون ریزی ہوگی چوتھے دن اللہ تعالیٰ ماہدی کو فتح سے امکنار کرے گا سارے سلیبی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے میلوں دور تک لاشیں پڑی ہوں گی کچھ لوگ جان بچانے کے لیے ترکی اور بحیرہ روم کی طرف بھاگیں گے مسلمانوں کا لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے لبنان میں گھس پڑے گا بیروت کی سرزمین فاتحین کی قدم وسیع کرے گی پھر مہدی یہاں سے بحیرہ روم کے راستے یورپ کی طرف بڑھیں گے اٹلی کے دارالحکومت روم کو فتح کر لیا جائے گا پورے بر اعظم اسلامی فوج پھیل جائے گی عیسائی شکست کھا کھا کر بھاگیں گے انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی امام واپسی میں کستاً دنیا کا قصد کریں گے یہ بھی اس وقت سلیبیوں کے قبضے میں ہوگا مجاہدین کے نعروں سے اس کی فصیلیں گر پڑیں گی شہر میں فورن ہلالی پرچم لہرا جائے گا دشمن بے دست و پا ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے مالے قدیمت کا کام بار ہوگا حجازی فوج سب پر قبضہ کر لے گی امام ڈھالیں بھر بھر کر اسے تقسیم کریں گے کہ اچانک دجال کی افواہ گی وہ فوراً شام کی طرف دوڑیں گے مطلب یہ لمبا پیسج ہے جس میں قتل و غارت ہے جنگ ہے عورتوں کو باندی بنانا ان کو بیچنا یعنی اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو علمی ہو یا روحانی, روحانی, ہو روحانی یا جو وہ اخیر پہ ہدایت ہو کہ ہندوستان کے فرما روا کو بھی گرفتار کیا جائے گا الغرض ساری دنیا فتح کر کے مہدی عالمی خلافت راستہ قائم کریں گے یہ دنیا, جو یہ دنیا دنیا کا سب سے حسین دور ہوگا عدل و انصاف کی فراوانی ہوگی آسمان خوب برسے گا زمین اپنے خزانے اوگل دے گی مال و دولت کے ڈھیر ہوں گے انوار و برکات کا نزول ہوگا اسلامی کا سکہ چلے گا زکوۃ لینے والا کو ملے گا نہیں مطلب یہ کہ آپ نے جنگ کرنی ہے اور جنگ کے نتیجے میں کیا ہوگا آپ کی مالی خوشحالی ہوگی हुँ. آپ کی اقتصادی خوشحالی ہوگی مال و دولت کا ڈھیر ہوگا امامدی جو ہے وہ ڈھال میں بھر بھر کے دیں گے जी. یعنی جنگ کسی ہوگی ڈھالوں اور تلواروں سے جی ان کے پاس کیا ہے نیوکس جی ان کے پاس کیا ہے میزائل جی راکٹ لانچر آج تو آٹھ لاکھ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ویسی شخص جنگ وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کے ذریعے کر سکتے تو مطلب یہ کہ امیجینیشن کہ کیا ہے مطلب وہ تو باقی باتیں جو ہے نا جو وہ تو ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہدی کا کونسپٹ سا خون ہے خونی مہدی ہے وہ اس نے جا کے لوگوں کو مارنا ہے لاکھوں لوگوں کو قتل کرنا ہے ان کی عورتوں کو باندیاں بنانا ہے ان کو بیچنا ہے مال و دولت لوٹنی ہے یہ جو ساری اقتصادی ترقیدوں نے کی ہے جی. ہم نے کچھ بھی نہیں کی نا نی. ہم نے صرف جا کے ان کے اقتصادی ترقیدوں پر قبضہ کرنا ہے وہ بھی جب امام مہدی آئے پھر اس چلا, چلا پائیں گے نہیں چلا پائیں گے یہ بات کی بات ہے تو مطلب یہ کہ اتنا کرکٹ قسم کا کانسیپٹ ہے کہ امام میدین نے نہ لوگوں کو تقوا کی طرف بلانا ہے نہ اس نے روحانیت پیدا کرنی ہے نہ اس نے نمازوں کا سلسلہ قائم کرنا ہے اس نے کہنا آجو جی بس امریکہ اور یورپ اور روس اور یہ اور وہ سارا اس کے اوپر ہم نے جا کے حملہ کرنا ہے کبھی لبنان میں گھسیں گے بحر بحیرہ کے راستے کچھ نہ آئیں گے دنیا تو آلریڈی مسلمان ملک ہے اس میں جی ترکی کے اندر جی ہے جی تو استنبول کسٹنٹ نوپل جو, جی جو ہے جی تو مطلب یہ صرف اس چیز کے خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن وقت آئے گا کہ پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی اور حکومت کس کے ذریعے ہوگی وہ مہندی کے ذریعے ہوگی ہمارے اندر کیا کوالٹی کچھ بھی نہیں اور اس مہدی کا ذکر وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ دیکھو مرزا صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہی صورت حال عیسائیوں نے حضرت علیہ اسلام کے دور میں ہوئی جب یہودیوں نے کہا کہ جی آپ کا تو کام تھا کہ آپ ٹیمپل کی تعمیر کرتے پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کرتے تورات کا جو قانون ہے اس کو نافذ کرتے آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا نہ آپ داؤد کی نسل سے ہیں نہ آپ جو ہے وہ ادھر سے آئے ہیں کیا نام جگہ بیتلاہم سے آئے ہیں آپ جی. آپ تو گلیلی سے آ رہے ہیں گلیلی سے تو گلیلی سے کہا لکھا کہ مسیح گیلری سے آئے گا yeah. مسیح سے بیتلاہم سے تو بیتلام سے تو آپ نہیں آئے تو یہ بین ہی انہیں کے راستے پہ چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ ہونی چاہیے اور ہمارے جو ہے وہ اور کئی جگہ کے اوپر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے جو مجاہدین ہیں نا وہ تیار ہیں اس وقت جی تیار ہو رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے یہی دعا کی جا سکتی ہے یہ تو جہاں ایک طرف شدت پسندی آئے گی وہ تو آئے گی لیکن ذرا سا بھی معقول آدمی ہو تو وہ تو پھر دین سے برگشتہ ہوگا وہ تو دین سے ایسی جو ساری باتیں ہیں جو افسانوی باتیں ہیں جی وہ آپ کو شاید یاد ہوگا نسیم اجازی صاحب جی جی وہ اسی طرح کی باتوں سے متاثر ہو کر اسی جو بیسک پلاٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے جو کہانیاں بنائی ہیں جی اس میں کبھی وہ کرتبہ فتح کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ آ, دوسرے ممالک فتح کر رہے بلکل. ہوتے ہیں اور اس میں عجیب و غریب ایک فینٹسی بنا کے تو وہ مسلمانوں کو اس میں انہوں نے ڈالا ہوتا ہے بالکل بالکل صحیح بات ہے اور آہستہ آہستہ بس وہ ہر چیز ہی پھر نظریاتی ہوتی گئی اس کے بعد بالکل بالکل وہ کچھ سرحدیں بچی نہیں ہیں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ انصر صاحب تو سامعین آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ کا اپنے اختتام تک پہنچتا ہے یہ راست پروگرام لیکن ہماری نشریات ریڈیو احمدیہ کی جاری رہیں گی اب سے کچھ دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ایک کہ فروری کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے یہ خطبۂ جمعہ بیت الفضل نندن سے براہ راست آتا ہے جب آتا ہے لیکن ریڈیو احمدیہ ایک دفعہ پھر آپ اپنے سامعین کے لیے اس خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتی ہے اس پروگرام کے بعد خطبۂ جمعہ کے بعد ریڈیو احمدیہ کی آج کی نشریات کا اختتام ہوگا تو ریڈیو احمدیہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہفتے کی شب پیش کیا جائے گا یہ پروگرام ہم نو بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ ٹو پر لے کر حاضر ہوں گے جو کہ پہلے عربی زبان میں براہ راست اور اس کے بعد پھر بنگلہ زبان میں براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اسی طرح سے ریڈیو احمدیہ مونٹرال سے بھی اللہ کے فضل سے اب ایک گھنٹے کے لیے آپ کی خدمت میں ہفتے کی شب پیش کیا جاتا ہے آپ وہ پروگرام بھی سن سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا پروگرام اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.voiceofislam.ca کے ذریعے بھی سنا جا سکتا ہے وائس پر نہ صرف آپ آج کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ سن سکیں گے بلکہ عرقائف سیشن میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ کو سنا جا سکتا ہے وائس کے ذریعے ہی سامعین آپ ہم تک اپنی رائے اپنے تبصرے اپنے خیالات سوالات سب پہنچا سکتے ہیں تو آج کے پروگرام کے اختتام کرتے ہیں براہ راست پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ کے ذریعے حاضر ہوں گے دوبارہ تب تک کے لیے اگلے پروگرام براہ راست پروگرام تک کے لیے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے اور اس سے پہلے بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر انصر رضا صاحب کا کہ آپ نے آج وقت دیا اور بہت سے سوالات کا جو ہمارے سامع نے کیے آپ نے ان کا جواب دیا بہت بہت شکریہ تو سامن سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدی سے اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے اتوار کی شب آٹھ بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شری کل <تصفح> واشمد أن محمد رسول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب ہر الرحمن رحیم کے صاحبہ کا ذکر ہے ان میں سے پہلا نام ہے حضرت خالد بن کیس کا حضرت خالد کا تعلق کبیلا خضرت کی شاخ منو بیاضہ سے تھا <خصف> آپ کے والد کیس بن مالک تھے اور والدہ کا نام سلما بن تہارسا تھا <خصف> آپ کی اہلیہ میں روی تھیں جن سے ایک بیٹے عبد الرحمان تھے ابن صاحب کے نزدیک اب ستر انصار صحابہ کے ساتھ بیت اقبا میں شریک ہوئے حضرت خالد نے غزوہ بدر عہد میں شرکت کی تھی دوسرے صاحبی ہیں حضرت حارث بن حضم انصاری تھے ان کی کنیت ابو بشر تھی ان کا تعلق انصار کے قبیلہ قدرش تھا بنو عبدالاشل کے حلیف تھے آپ کی کنیت ابو بشف حضرت ہارس بن حضمہ نزمہ غزوہ بدر اہد خندق اور دیگر تمام وضوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن خزمہ اور حضرت ایاس بن بقیر کے درمیان مواقع قائم فرمائی تھی یہ <خصف> <خصف> <خصف> ذکر آتا ہے تاریخ میں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کو اپنی اونٹنے کی تو خبر نہیں ہے تو آسمان کی خبریں کیسے جان سکتے ہیں جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی باتیں جانتا ہوں جن کے بارے میں خدا مجھے خبر دیتا ہے اور فرمایا کہ اب خدا نے مجھے اونٹنے کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ وادی کی فلانگ گھاٹی میں ہے یہ ذکر اس کا ذکر پہلے بھی کچھ ہو چکا ہے ایک صحابی کے ذکر میں تو جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مقام سے اپنی تلاش کر کے لائے وہ حضرت حضرت حارث میں تھے ان کی وفات چالیس فجری میں حضرت علی کے دور خلافت نے ستاسٹھ سال کی عمر میں مدینہ میں ہوئی <تصفح> اگلے صحابی ہی ہیں ان کا ذکر ہوگا حز خنیس بن حذافہ ان کی کنیت ابو حذافہ تھی حض خنیس کی آپ کی والدہ کا نام ضعیفہ بنت تزیم تھا ان کا تعلق بنی سام بن امرس تھا یہ قبیلہ تھا ایک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار حرکم میں جانے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا حضرت خنس حضرت عبداللہ بن وضافہ کے بھائی تھے حضرت خنس ان مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے دوسری دفعہ افشہ کی طرف ہجرت کی حضرت خنیس کا شمار اولین مہاجرین میں ہوتا ہے جب حضرت خنیس نے مدینہ حضرت کی تو حضرت رفا بن عبد المنظر کے پاس رہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خنیس اور حضرت ابو ابس بن جبر کے درمیان اکت مواقع قائم کیا حضرت خنیس غزۂ بدر میں شامل ہوئے ام المومنین حضرت حفصہ قبل حضرت خنیس کے اکت میں تھی ان کی شادی ہوئی تھی تیر الخاتین میں اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام حفسہ تھا وہ خنس پن کے وقت میں تھیں جو ایک مخلص صحابی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے بدر کے بعد مدینہ واپس آنے پر خنیس بیمار ہو گئے اور اسی بیماری سے اس بیماری سے جان نہ ہو سکے اور ان کی فات ہو گئی کچھ عرصے بعد حضرت عمر کو حضرت افسہ کی نکاح ثانی کا بڑی فکر تھی اس وقت حضرت افسا کی عمر بیس سال سے اوپر تھی حضرت عمر نے اپنی فطرتی سادگی میں خود عثمان بن عفان سے مل کر ذکر کیا کہ میری لڑکی حفصہ بیوہ ہے آپ اگر پسند کریں تو اس کے ساتھ شادی کر لیں مگر حضرت عثمان نے ٹال دیا اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر ذکر کیا شادی کا کہ آپ شادی کر لیں اس سے لیکن حضرت ابوبکر نے بھی خاموشی اختیار کی کوئی جواب نہیں دیا اس پر حضرت عمر کو بہت ملال ہوا رنج ہوا انہوں نے اسی دکھ کی حالت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ساری یہ سرگزشت بیان کی عرض کی آ حضرت اللہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کچھ فکر نہ کرو خدا کو منظور ہوا تو حفصہ کو عثمان اور ابو بکر کی نسبت بہتر خامند مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ کی نسبت بہتر بیوی ملے گی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ حفصہ کے ساتھ شادی کر لینے اور اپنی لڑکی امیں کلثوم کو حضرت عثمان کے ساتھ بیاہ کر دینے کا ارادہ کر چکے تھے جس سے حضرت اوکر اور حضرت عثمان دونوں کو اطلاع تھی ان کو بتا دیا تھا اور اسی لیے انہوں نے حضرت عمر کی تجویز کو ٹال دیا تھا اس سے کچھ عرصے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے حضرت عثمان سے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی شادی فرما دی جس کا ذکر گزر چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے خود اپنی طرز سے حضرت عمر کو حفصہ کے لیے پیغام بھیجا حضرت عمر کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا انہوں نے نہایت خوشی سے اس رشتے کو قبول کیا اور شعبان تین ہجری میں حضرت حفصہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر حرم نبی نبی, نبی میں داخل ہو گئیں جب یہ رشتہ ہو گیا تو حضرت بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی ملال ہوا ہو دل میں بات میل پیدا ہوا ہو رانج ہوا ہو بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے اطلاع تھی لیکن میں آپ کی اجازت کے بغیر یعنی آدر صلیم کی اجازت کے بغیر آپ کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا ہاں <coughs> اگر آپ کا یہ ارادہ نہ ہوتا یعنی رشتے کا حضر وسلم کا تو میں بڑی خوشی سے حفصہ سے شادی کر لیتا حفصہ کے نکاح میں ایک تو یہ خاص مصلیت تھی کہ وہ عمر کی صاحبزادی تھی جو گویا حضرت و بکر کے بعد تمام صحابہ میں افضل ترین سمجھے جاتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین, مقربین خاص میں سے تھے بس آپس کے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے اور سرز عمر اور حفصہ کے اس صدمہ کی تلافی کرنے کے واسطے جو خنیس بن خضافہ کی بے وقت موت سے ان کو پہنچا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سنجا کہ حفصہ سے خود شادی کروا ایک روایت کے مطابق حض خنیس بن حضافہ کو غزوہ عہد میں کچھ زخم آئے بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے آپ کی پدینہ وفات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیم میں حضرت عثمان بن مزون کی پہلو میں دفن کیا گیا <تصفح> اگلے صاحب جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت حارشہ بن نومان ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی <tương> حضتارثہ بنعمان انصاری صاحب بھی تھے ان کا تعلق قبیلہ قدرت کی شاخ بن نجار سے تھا آب غزہ بدر اہد خندق اور دیگر تمام غزبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے ان کا شمار بڑے جلیل قدر صحابہ میں ہوتا ہے حضطارثہ کی والدہ کا نام جادہ بنت عبید تھا الفارسہ بن نومان کی اولاد میں عبداللہ عبدالرحمٰن سودا عمرہ اور امشام عم شامل تھے ان بچوں کی والدہ کا نام امر خالد تھا <سلم> آپ کی دیگر اولاد میں امر کلثوم جن کی والدہ بنو عبداللہ بن قطفان میں سے تھیں اور ممت اللہ ان کی والدہ بنو جو ان دونوں میں سے تھیں دوسری روایت اس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں یہ کہ حضط ہارشہ بن نعمان آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے آپ کے پاس جبریل بیٹھے تھے ایک روایت پہلے تو ایک تھی وہ میں روایت دی تھی مختصر سی کہ آپ گزرے تو آپ نے سلام کیا اور جبریل نے وعلیکم السلام کا لیکن جو تفصیلی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان آ حضور صدر سن پاس سے گزرے آپ کے پاس حضرت جبرائیل بیٹھے تھے اور آپ ان سے آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے ہارسہ نے آپ کو سلام نہیں کیا جبراہیل نے کہا کہ انہوں نے سلام کیوں نہیں کیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سر دریافت می آباد میں کہ جب تم گزر رہے تھے تو تم نے سلام کیوں نہیں کیا تھا انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس ش... میں نے آپ کے پاس ایک شخص کو دیکھا تھا آپ ان سے آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کی بات کو قطع کروں یعنی سلام کر کے پھر تو جو پھر آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا میرے پاس بیٹھا تھا انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ شخص سلام کرتا تو میں اس شخص کو جواب دیتا پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یہ اسی لوگوں میں سے ہیں رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اس کی کیا مانی ہے جس پر جبرائیل نے کہا کہ ان اسی آدمیوں میں سے ہیں جو غضبۂ حنین میں آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے ان کا رزق اور ان کی اولاد کا رزق جنت میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثہ سے یہ سب کچھ حضرت کیاشہ رضی اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول سرسلم ان کی بڑا عزت و احترام کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے روایت میں الطاعشہ نے کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی نیکی تم سب کو کرنی چاہیے حضرت ہارسہ بن نعمان آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے نظر خراب ہو گئی بند ہو گئی تھی آپ نے ایک رسی اپنی نماز کی جگہ سے اپنے کمرے کے دروازے تک باندھی تھی اور اپنے پاس ایک ٹوکری رکھا کرتے تھے جس میں کھجوریں ہوتی تھی جب کوئی مسکین آپ کے پاس آتا کوئی سوالی آتا اور سلام کرتا یا وہ ملنے والا آتا یا سمجھتے کہ یہ غریب آدمی ہے تو اس رسی کو پکڑ کر اپنی نماز کی جگہ سے دروازے تک آتے اور ان کو کھجوریں دیتے آپ کے گھر والے کہتے تھے کہ ہم آپ کی طرف سے خدمت کر دیا کریں ہم دے دیتے ہیں آپ کی نظر ٹھیک نہیں کیوں تکلیف کرتے ہیں مگر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ مسکین کی مدد کرنا بری موت سے بچاتا ہے روایت میں ہے کہ حضرت حرسہ بنوان کے مکانات مدینہ میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات کے قریب تھے کافی مکان تھے جداد تھی اور جب ضرورت حسب ضرورت حض حادثہ اپنے مکان عمدہ خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے <coughs> یعنی مستقل دے دیتے شادیوں کی ضرورت میں یا اور کسی ضرورت کے تحت جب بھی ضرورت ہوتی تھی رہائش کی بلکہ مستقل دیتے تھے جب حضلی رضی تعلیٰ کی حضر فاطمہ سے شادی ہوئی تو اہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اپنے لیے کوئی الگ گھر تلاش کر لو حضرت علی نے گھر تلاش کیا اور وہیں حض فاطمہ کو بیاہ کر لے گئے پھر آدور صلی اللہ علیہ وسلم نے حز فاطمہ سے کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں یعنی قریب آ جاؤ میرے کہیں گھر لے لو حضر فاطمہ نے آپ کو مشورہ دیا آسلم کی خدمت عرض کی. کہ آپ بن بنعمان سے فرمائیں کہ وہ کہیں اور منتقل ہو جائیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر ان کا ہے وہ ہمیں دے دیں احاض نے فرمایا کہ حادثہ ہمارے لیے کئی دفعہ منتقل ہو چکے ہیں ان کے قریب گھر ہیں وہ جو بھی قریبی گھر ہوتا ہے وہ چھوڑ کے مجھے دے دیتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے دوبارہ منتقل ہونے کے کہوں یہ خبر حضرت حادثہ کو پہنچی اور آپ گھر خالی کر کے وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کو اپنے پاس منتقل کرنا چاہتے ہیں یہ میرے گھر ہیں اور یہ بن نجار کے گھروں میں آپ سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور میں اور میرا مال اللہ اور اس کے رسولی کے لیے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھ سے جو مال چاہیں لے لیں وہ مجھے اس مال سے بہت زیادہ پیارا ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تم نے سچ کہا خدا تعالیٰ تم پر برکت نا فرمائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت حادثہ والے گھر میں بلا لیا اسی خوش تفصیل سیرت خاطمہ نبین نبی مرزب نبی شیرم صاحب نے بیان فرمائی ہے اس طرح کہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت علی اب تک غالباً آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مسجد کے کسی حجرے وغیرہ میں رہتے تھے مگر شادی کے بعد یہ ضروری تھا کہ کوئی الگ مکان ہو جس میں خامندی بھی رہ سکیں جانچ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشا فرمایا کہ اب تم کوئی مکان تلاش کرو جس میں تم دونوں رہ سکو حضرت علی نے عارضی طور پر ایک مکان کا انظام کیا اور اس میں حضفات مکا رخستانہ ہو گیا اسی دن رخستانہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور تھوڑا سا پانی منگا کر اس پر دعا کی پھر وہ پانی حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہر دو پر یہ الفاظ فرماتے ہوئے چھڑکا کہ اللہ بارک فیہما و بارک علیہما و بارق الحماء نسل ہوں یعنی اے میرے اللہ ان دونوں کے باہمی تعلقات میں برکت دے اور ان کے ان تعلقات میں برکت دے جو دوسرے لوگوں کے, لی... کے ساتھ قائم ہوں اور ان کی نسل میں برکت دے یعنی ذاتی تعلقات بھی اور رشتے داروں کے تعلقات بھی معاشرے کے تعلقات بھی سب کی برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ ان کی نسل میں برکت دے پھر آپ اس نئے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کر سے شیف لے آئے اس کے بعد ایک دن آ حد صلی اللہ علیہ وسلم حسفاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حسفاطمہ نے آ حضرت سر وسلم سیرز کیا کہ حادثہ بن نعمان انصاری کے پاس چند ایک مکانات ہیں آپ ان سے فرما دیں گے اپنا کوئی مکان خالی کر دیں آپ نے فرمایا وہ ہماری خاطر اتنے مکانات پہلے ہی خالی کر چکے ہیں اب مجھے تو انہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے حادثہ کو کسی طرح اس کا علم ہوا تو وہ بھاگے آئے اور آ حضرت سر وسلم سیرز کیا یارسول اللہ میرا جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے اور اللہ کی قسم جو چیز آپ مجھ سے قبول فرما لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ خوش خوشی پہنچاتی ہے بہ نسبت اس چیز کے جو میرے پاس رہتی ہے پھر اس مخلص صاحبی نے با باسرار اپنا ایک مکان خالی کروا کے پیش کر دیا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ وہاں آ کے رہائش اختیار کر لی عائشہ سے مروی ہے کہ حن کے دن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس سے کون رات کو پہرہ دے گا اس پر حضرت حضدار صاحب بنعمان آہستہ آہستہ اطمینان سے اٹھے حضرت صاحب نے کسی بھی کام میں جلدی نہیں کیا کرتے تھے صحابہ نے احدال صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتنے آرام سے اٹھنے پر ان کے کہ حیات نے حادثہ کو خراب کر دیا ہے اس موقع پر جلدی اٹھنا چاہیے تھا اس پر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو حیا نے حادثہ کو خراب حادثہ کو خراب کیا یہ نہ کہو کہ حادثہ کو خراب کیا بلکہ اگر تم یہ کہو کہ حیا نے حادثہ کو ٹھیک کر دیا ہے تو یہ سچ ہوگا حضرت حادثہ بن نعمان کی وفات حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوئی تھی اگلے صاحب ہی ہیں بشیر بن سعد ان کی کلیت ابو نعمان تھی سعد بن صالبہ ان کے والد تھے حضرت سماق بن سعد کے بھائی تھے قبیلہ خدرش سے ان کا تعلق تھا ان کی والدہ کا نام انیسہ بنت خلیفہ تھا اور آپ کی زوجہ کا نام امرا بنت تواہا تھا حضرت بشیر بن سعد زمانۂ جاہلیت میں لکھنا جانتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے آپ بیت اقبہ ثانیہ میں ستر انصار کے ساتھ شامل ہوئے تھے آپ غزبۂ بدر اور احد اور غضبۂ خندق اور باقی کے تمام غزوات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان ساتھ ہجری میں بن بنساد کی نگرانی میں تیس آدمیوں پر مشتمل ایک سریہ فدق بن مرہ کی جانب بھیجا تھا ان لوگوں میں شدید لڑائی بھی ہوئی بشیر نہایت جمع مردی سے لڑے اور لڑتے ہوئے آپ کے دخنے پر تلوار لگی اور سمجھا گیا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں لیکن جب شام ہوئی تو اب وہاں سے فدق دشمنوں نے چھوڑ دیا کہ شاید دوشوں گرے ہوں گے کہ شہید ہو گئے ہیں چھوڑ کے آ گئے شام کو آپ کو ہوش آئی تو وہاں سے فدق آ گئے. فدق میں آپ نے ایک یہودی کے گھر چاند روز قیام کیا اور پھر مدینہ واپس جھینک لے آئے اسی طرح شوال ساتھ جری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تین سو آدمیوں کے ہمراہ یمن اور جوار کی طرف روانہ فرمایا کہ فدق اور وادی القرآن کے درمیان جو واقع ہے یہ جہاں غطفان کے کچھ لوگ اویانا بن ہنس فرازی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے تھے حض بشیر نے ان سے مقابلہ کر کے انہیں منتشر کر دیا مسلمانوں نے بعض کو قتل بھی کیا اور بعض کو قیدی بنایا اور مالی غنیمت کے ساتھ لوٹے جنگ اور نقصان پہنچانے کے لیے یہ جمع ہوا کرتے تھے اس لیے ان کے خلاف مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یہ کاروائی کی جاتی تھی مال لوٹنا یا قتل کرنا مقصد نہیں تھا جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں میں, میں نے بیان کیا تھا کہ غلط حملے پر جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا آ حضرت صلی اللہ وسلم نے صحابہ سے تھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کیوں تم نے جنگ لڑی بشیر بنصاد کے بارے میں ایک روایت ہے جو ان کے بیٹے حضرت بشیر کے بیان کرتے ہیں کہ حضتعمان بن بشیر نعمان بن بشیر ان کا نام تھا کہ ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کی کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام دیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے سارے بیٹوں کو اسی طرح دیا ہے انہوں نے کہا نہیں اس پر رسول اللہ وسلم نے فرمایا پھر اسے واپس لے لو ایک روایت میں یہ ہے کہ علمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا کچھ مال مجھے عطا کیا وہ بھی بخاری کی روایت تھی بھی اس پر میری والدہ امرا بن تروہا نے کہا میں راضی نہ ہوں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو گواہ نہ ٹھہراؤ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ وہ آپ کو میرا میرے عطیہ پر گواہ بنائیں جو مجھے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے سب بچوں کو اس کے ساتھ ایسا ہی سلو ایسا ہی کیا ہے ہر ایک کو اتنا ہی مال دیا ہے یا جو بھی چیز تھی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوع اختیار کرو اور اپنی اولاد سے عدل کا سلوک کرو میرے والد واپس آئے اور وہ عطیہ واپس لے لیا صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گوانہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا اس کی اس مسئلے کی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے تشہی کرتے ہوئے یا اس طرح کہ ہربا کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلماؤں نے بڑی عمدہ تفصیل وضاحت فرمائی ہے جو بڑی اچھی رہنمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اہم اشیاء کے متعلق ہے چھوٹی موٹی چیزوں کے متعلق نہیں ہے مثلاً اگر ہم کیلا کھا رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جو سامنے موجود ہو اسے ہم دے دیں اور دوسرا محروم رہے حدیثوں میں گھوڑے کی مثال آتی ہے یا مال کی مثال آتی ہے یا غلام کی کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ رسول کریم صم نے ایک سخت شخص سے فرمایا کہ یا تو وہ اپنے سب بیٹوں کو ایک ایک گھوڑے اور یا گھوڑا دے یا کسی کو بھی نہ دے مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں گھوڑے کی قیمت بہت ہوتی تھی یا غلام ہے تو غلام بھی ایک جداد سمجھا جاتا تھا یا مال کسی بھی قسم کا جو قیمتی چیز ہے تو جو قیمتی چیز ہے اس لیے اس کے لیے منع کیا گیا ہے اور گھوڑا بھی بڑی قیمتی چیز تھی عربوں میں بس یہ حکم ان چیزوں کے متعلق ہے جس میں ایک دوسرے سے بوکس پیدا ہونے کا امکان ہو ایک بچے کو دے دیا دوسرے کو نہ دیا تو آپس میں رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف دل میں آپ لکھتے ہیں کہ معمولی چیزوں کے متعلق نہیں ہے مثلا فرض کرو کہ ایک بچہ ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے بازار گئے ہیں ہم اسے دکان سے کوٹ کا کپڑا خرید دیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہوگا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب تک سالوں کے لیے ہم کوٹ خرید کر نہ لائیں ایک بچے کو ابھی کوٹ کا کپڑا خرید کر نہیں دیا جا سکتا آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ کوئی تحفہ آتا ہے تو ایک بچہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ مجھے دے دیا جائے اور ہم وہ تحفہ اسے دے دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو محروم رکھتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اور تحفہ آیا تو پھر دوسرے کی باری آ جائے گی بس یہ حکم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق نہیں ہے بلکہ بڑی بڑی چیزوں کے متعلق ہے جن میں امتیازی سلوک کرنے سے آپس میں بوکس اور اناج پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے آپ خیر فرماتے ہیں کہ میرا تو طریقہ یہ ہے کہ جب میرا کوئی بچہ جوان ہوتا ہے تو میں اسے کچھ زمین دے دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں سے وصیت کر سکے جداد ہو جائے گی کوئی وسیط ہوگی اس کا چندہ ادا کرے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کو ان کے حق سے معروم رکھتا ہوں بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب وہ بالغ ہوں گے تو حصہ مل جائے گا مگر بہرحال جائیداد ایسی ہونی چاہیے جو خاص اہمیت نہ رکھتی ہو اور اگر کوئی شخص ایسا حبا کرے جسے سے دوسروں میں بغض پیدا ہونے کا امکان ہو تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ وہ اسے واپس لے لے اور رشتہ داروں کو بھی فرض ہے کہ اسے اس گناہ سے بچائیں پھر ایک موقع پر اسی طرح کے حبا کا ایک معاملہ پیش ہوا مفتی صاحب نے پیش کیا تو مسلموں نے اس میں فرمایا کہ ہمیں اس کے متعلق قرآن کریم کا حکم دیکھنا پڑے گا جو اس نے جداد کی تقسیم کے متعلق دیا ہے قرآن کریم نے اس قسم کے ہبہ کو بیان نہیں کیا بلکہ ورثہ کو بیان کیا ہے جس میں سب مستحقین کے حقوق کی تعین کر دی گئی ہے بعض دفعہ لوگ اپنی جدادوں کی تقسیم کرتے ہیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور پھر مقدمہ جلتے ہیں سنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور قرآن کریم کے مقرر کردہ حصہ کو بدلا نہیں جا سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حکام کے مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے وراثت کی روح سے کیوں سب لڑکوں کو برابر ملنا چاہیے اور ایک لڑکی کی شکایت پر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو ارشاد فرمایا کہ یا و تم اس کو بھی گھوڑا لے دو یا پھر دوسرے دوسرے سے بھی لے لو اس میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح اولاد پر والدین کی اطاعت فرض ہے اسی طرح والدین کے لیے بھی اولاد سے مساویانہ سلوک اور یکساں محبت کرنا فرض ہے لیکن اگر والدین اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داری سے کام لیتے ہیں ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اولاد شاید اپنے فرائض سے تو منہ نہ موڑے اولاد شاید والدین کا حق ادا کرتی رہے گی لیکن انفرائض کی ادائیگی یعنی والدین کی خدمت کرنے میں کوئی شادمانی اور مسرت محسوس نہیں کرے گی اولاد پھر بلکہ اسے چٹی سمجھ کر ادا کرے گی ٹھیک جی ہے اللہ تعالی نے کہا خدمت کرو ہم خدمت کر رہے ہیں خوشی سے نہیں کر رہے ہوں گے بعض لوگ ہم لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اس قسم کا رویہ اولاد کے لیے مضر اور محبت کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے جو اولاد اور ماں باپ میں ہوتی ہے اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے لیکن وسیعت اور حبہ جو کہ اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دین کے لیے ہوتا ہے جائز ہے اولاد کے علاوہ جائز وارث جو ہیں ان کے علاوہ آپ حبہ اور وسیعت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ شخص اس سے خود بھی معروم رہتا ہے صرف اولاد ہی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کی ذات کو بھی پہنچتا ہے چونکہ خدا تعالیٰ کے رستے میں خرچ ہوتا ہے اس لیے اولاد بھی اس سے ملول خطر نہیں ہوتی اس کو غم نہیں ہوتا لیکن اگر ہیبا یا وصیت کسی خاص اولاد کے نام ہو تو پھر ناجائز ہوگا اس میں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک وقتی ذمہ داری ہوتی ہے جسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کے چار لڑکے ہیں اور اس نے سب سے بڑے لڑکے کو ایم اے کی تعلیم دلا دی اور دوسری چھوٹی جماعتوں میں پڑھ رہے تھے کہ اس کی نوکری ہٹ گئی یا آمد کم ہو گئی اور چھوٹے بچوں کی تعلیم روک گئی اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اس نے بڑے لڑکے سے امتیاز روا رکھا ہے بلکہ یہ تو اتفاقی بات ہے کہ اس کی تو کوشش تھی کہ میں پہلے بڑے لڑکے کو پڑھاتا ہوں پھر دوسروں کو باری باری ایم اے تک پڑھاؤں گا یا جہاں تک پڑھ سکتے ہیں پڑھاؤں گا یعنی وقتی ضروریات کے متحد اس نے ذمہ داری کو تقسیم کیا نیت میں ایک تھی اس وقت یہ کام کر لیتا ہوں جب دوسرے کا وقت آئے گا تو وہ کر لوں گا مگر پھر حالات بدل گئے اور وہ اپنی خواہشات پوری نہ کر سکا لیکن اس کے برعکس اگر ایک والد اپنے بڑے لڑکے کو جو عیالدار ہوگا ہو گیا ہو دو ہزار روپیہ دے کر الگ کر دے کہ تم تجارت کرو مگر جب دوسرے لڑکے بھی صاحب اولاد ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ دے تو یہ ناجائز ہے اور امتیازی سلوک ہوگا بہرحال ہیبا کے بارے میں یہ خاص جداد کے بارے میں یہ فکی مسئلہ ہے جسے ہر ایک کو اپنے سامنے جداد کی تقسیم کے وقت یا حبہ کرتے وقت تقسیم کرتے وقت رکھنا چاہیے غزوہ خندق کے موقع پر کی روایت ہے کہ حض بشیر بن سعد جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ میری ماں امرا بنت تروہا نے میرے کپڑوں میں تھوڑی سی کھجوریں دے کر کہا کہ بیٹی یہ اپنے باپ اور ماموں کو دے آؤ اور کہنا کہ یہ تمہارا صبح کا کھانا ہے آپ کی بیٹی کہتی ہیں میں ان کھجوروں کو لے کر چلی اور اپنے والد اور ماموں کو ڈھونڈتی ہوئی رسول رسول اللہ صلی وسلم کی کے پاس سے گزری تو رسول اللہ صرمایا کہ اے لڑکی یہ تیرے پاس کیا چیز ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں میری ماں نے میرے والد بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبداللہ بن روہاں کے لیے بھیجی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لاؤ مجھے دے دو میں نے وہ کھجوریں آپ کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا اور پھر ان کو ایک اور کپڑے سے ڈھانپ دیا اور ایک شخص سے فرمایا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا لو چنانچہ تمام خندق کے کھودنے والے جمع ہو گئے اور ان کھجوروں کو کھانے لگے اور وہ کھجوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب اہل خندق کھا چکے تو کھجوریں کپڑے کے کنارے پر سے گر، نیچے گر رہی تھیں ایسی برکت پڑی ان کی حضرت تغوں بکر صدیق اضلاع کے زمانہ خلافت میں بارہ ہجری میں حضرت بشیر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مارکا این التمر میں شریک ہوئے اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی این التمر کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں مسلمانوں نے بارہ ہجری میں حضوبر قیادلافت میں فتح کیا تھا اس لقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر قدا کے لیے ذیلکادہ ساتھی جری میں روانہ ہوئے تو آپ نے ہتھیار آگے بھیج دیے تھے اور ان پر حض بشیر بن بنساد کو نگران مقرر فرمایا تھا عمرہ قضا کی تفصیل یہ ہے کہ حدیبیہ کے صلی نامہ کی وجہ سے وہاں وہاں تو عمرہ نہیں ہو سکا تھا اور ایک اس میں شکست یہ بھی تھی کہ آئندہ سال آض صلی اللہ علیہ وسلم مکے آ کر عمرہ ادا کریں گے اور تین دن مکے میں ٹھہریں گے اس دفعہ کے مطابق اس شک کے مطابق معاض القاضہ ساتھی جری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہونے کا عزم فرمایا اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال ہدیویہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں گے چنانچہ بجوز ان لوگوں کے جنگِ خیبر میں شہید یا وفات پا چکے تھے سب نے یہ ساتھ حاصل کی اور عمرہ پر جانے کے لیے یہ ہے کہ ہتھیاروں کے ساتھ آگے بھیج دیا ہتھیاروں کی کیا ضرورت تھی اس بارے میں جو تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ و سلّم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ اپنے جو ہتھیار لے جا سکتے تھے وہ لے کے گئے اور بوقتِ روانگی ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الرحمن غفاری کو مدینہ پر حاکم بنا دیا اور دو ہزار مسلمان مسلمانوں کے ساتھ جن میں ایک سو, ایک سو گھوڑوں پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے ساٹھ اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے جب کفار مکہ کو خبر بھی ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامانۂ جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لیے مرز زہران تک بھیجا محمد بن مسلمہ جو سواروں کے افسر تھے قریش کے کاشتوں نے ان سے ملاقات کی انہوں نے اطمینان دلایا کہ نبی اکريم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علامہ شرط کے ساتھ شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مكے میں داخل ہوں گے یہ سن كر كار تھے مطمئن ہو گئے چنج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام یاجج میں پہنچے جو مکہ سے آٹھ میل دور ہے تو تمام کو اس جگہ رکھ دیا اور بشیر بنساد کی متحدی میں چند صحابہ کرام کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا اور صحابہ کرام کے وجمے کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے کہا جاتا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص حرم نکابہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار جو تھے کریش یہ مارے جلن کے اس منظر کو دیکھ نہ سکے اور پہاڑوں پہ چلے گئے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے مسلمان اس طرح کر رہے ہوں مگر کچھ کفار اپنے دار الدوا جو ان کا مشورے کا کمیٹی گھر تھا اس میں جمع ہو گئے وہاں کھڑے ہو آنکھیں پاڑ پاڑ کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے توحید رسالت کے نشے سے مست یہ جو لوگ تھے مسلمان ان کے طواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے ان کو تو بھوک اور مدینے کے بخار نے کچل کے رکھ دیا ہے بہت کمزور قسم کے لوگ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر اجتباع کر لیا یعنی چادر کو اس طرح اوڑ لیا کہ آپ کا دانہ شانہ اور بازو کھل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے یعنی کفارتی باتیں کر رہے ہیں باتیں تک ہیں انہوں نے کہا اپنی قوت کا اظہار کرو قوت کا اظہار اس طرح کہ کمزور جسم نہ نظر آئیں تمہارے بلکہ مضبوط جسم نظر آئیں یا چوڑے جسم شان نظر آئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ شروع کے تین پھیروں میں شانوں کو ہلا ہلا کر خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں چنانچہ یہ سنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طوافِ کعبہ کرنے والا شروع طواف کے تین پھیروں میں رمل کرتا ہے یہ ہے وجہ اس کی پہلے چلنے کی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے اس کے بارے میں جو بخاری کی حدیث ہے وہ رابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے تو انہوں نے کہا کہ چار عمرہ ادیبیہ جو ذو میں کیا یہ اس کو عمرہ اس لیے کہنا جاتا ہے وہ عمرہ تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہاں قربانی وغیرہ کر لی تھی سر منڈ تھے اور وہ اس لیے اس لیے کو شمار کر لیا بعض لوگوں نے پھر کہتے ہیں جب دوسرا جب مشرقوں نے آپ کو روکا تھا صلاح ادیبیہ میں تو یہ ایک عمرہ ہو گیا وہ عمرہ دوسرے سال ذی القادہ میں ہوا یعنی دوسرا عمرہ تھا پہلے سال تو نہیں ہو سکا ادائیپیہ کا اصل میں سوائے قربانی وغیرہ کے اور دوسرا عمرہ ذیلقادہ میں ہوا دوسرے سال جب آپ نے ان سے صلح کی اور پھر لکھا ہے آگے اور عمرہ ہے جارانہ جب آپ نے مالک ننیمت تقسیم کیا یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جنگ حنین کی قنیمت تھی اس وقت بھی عمراد کیا تو میں نے کہا آپ نے کتنے حج کیے راوی نے پوچھا انہوں نے کہا حج ایک ہی کیا تھا اور حج کے موقع پہ بھی, بھی عمرہ ادا کیا تھا اس طرح بعض لوگ چار گنتے ہیں عمرے بعض دو گنتے ہیں حضرت بشیر بن سعد انصار کے پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ثقیفہ بن ساعدہ کے دن بیعت کی تھی ثقیفہ ون کیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ میں یہ بنو و کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی کمرہ تھا یا شیڈ ڈالا ہوا تھا بہرحال اس زمانے کے لحاظ سے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سکیفہ بنی سعدہ میں بنو و کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے حوالے سے ایک اجلاس جاری تھا اس اجلاس کی خبر حضرت عمر کو دی گئی اور ساتھ ہی ایک کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ منافقین اور انصار کے باعث کوئی فتنہ نہ پھیل جائے اس پر حضرت عمر فاروق حضرت عبرک صدیق کو لے کر ثقیفہ بنی سعدہ چلے گئے یہاں جا کر معلوم ہوا کہ بنو و جانشینی کا دعوے دار ہے اور بنو و اوس اس کی مخالفت کر رہے ہیں آپس میں دونوں کو لے تھے انصار کے مدینے کے ایسے موقع پر ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کال یاد کرایا کہ حکمران تو قریش میں سے ہوں گے جو اس وقت اس بحث کے دوران لوگوں کی اکثریت کے دلوں میں اتر گیا انصار اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے اور سب نے فوراً ہی ابو بکر کی خلافت پر بیت کر لی مگر اس کے باوجود ابو بکر صدیق حضرت ابو صدیق تین دن تک یہ اعلان کراتے رہے کہ آپ ثقیفہ بن اساتذہ کی بیعت سے آزاد ہیں اگر کسی کو اعتراض ہے تو بتا دے مگر کسی کو اعتراض نہیں ہوا یہ تو ایک موخذ ہے ایک جگہ مختصر سا ذکر کیا گیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ کے کتاب سے لیکن اس کی ایک تفصیل جو ہے وہ مزید اس طرح ہے کہ جب حضر سارا کچھ واقعہ ہوا آپس میں میٹنگیں ہو رہی تھیں منافقین ابھارنے کی کوشش کر رہے تھے انصار کو حضرت عمر کے ساتھ ہو وکر صدیق وہاں پہنچے اور اپنے پہنچنے پر اپنے انصار نے آپ کے سامنے پھر اپنی رائے کا اظہار کیا حضرت و بکر صدیق اظہاروں نے بھی اپنی رائے ظاہر فرمائی اور اس تمام کاروائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انصار و مہاجرین سب اسلام کے موا... مفاد میں سوچتے تھے منافقین تو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کتنا پیدا کریں لیکن جو مومنین تھے انصار میں سے بھی وہ تو مفاد میں سوچ رہے تھے کہ خلافت کا یا امامت کا قیام ضروری ہے خواہ وہ انصار میں سے... تھے میں سے ہو یا مہاجرین محاجر... میں سے اور آدر وسلم کے بعد خلافت کچھ چاہتے تھے اور اسی کی خواہش تھی ان کو اور وہ ایک دن بھی بغیر جماعت اور امیر کے نہیں گزارنا چاہتے تھے چنانچہ ایک رائے یہ تھی کہ انصار میں سے امیر ہو دوسری رائے یہ تھی کہ مہاجرین میں سے امیر ہو کیونکہ ان کے بغیر عرب کسی کی سربراہی کی قبول نہیں کرے گا اس کے علاوہ تیسری رائے یہ بھی تھی کہ دو امیر ہوں ایک انصار میں سے اور ایک قریش میں سے یہاں <گل>، مہاجرین نے انصار کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت قریش میں سے ہی امیر ہونا ضروری ہے چنانچہ انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش میں امامت کے قیام سے متعلق آپ کی گوئی بھی پیش کی تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ المت من قریش کے امام قریش میں سے ہوں گے حضرت عبیدہ بن الجراح نے انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انصار اے انصار مدینہ تم وہ ہو جنہوں نے سب سے بڑھ کر خود کو اس دین کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا اور اب تم اس وقت اس وقت اس وقت, اس وقت سب سے پہلے اسے بدلنے اور بگاڑنے والے نہ بنو یہ نہ کہو کہ انصار میں سے امیر ہو یا دونوں میں سے امیر ہو اس حقیقت سے بھرے ہوئے پیغام سے انصار نے اثر لیا اور ان میں سے حض بشیر بنساد اٹھے جن کا ذکر ہوا راج ان کا بشیر بن سعد اٹھے اور انصار سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے انصار اللہ کی قسم گو ہمیں مشرقوں سے جہاد کرنے میں دین میں سبقت کے لحاظ سے مہاجرین پر فضیلت ہے یہ ہم نے محض رضائے الہی اطاعت رسول اور اپنے نفسوں کی اصلاح کے لیے کیا تھا ہمیں یہ ذیب نہیں دیتا کہ ہم اب فخر و سے کام لیں اور دینی خدمات کے بدلے میں ایسے اجر کے طالب ہوں جس میں دنیا طلبی کی بو آتی ہو ہماری جزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے اور وہی لوگ اس خلافت کے حقدار ہیں اللہ نہ کرے کہ ہم ان سے جھگڑے میں مبتلا ہوں اے انصار اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور مہاجرین سے اختلاف نہ کرو ان سب باتوں کے بعد پھر حضرت و بن منظر نے انصار کی آمد کا ذکر کرنا شروع کر دیا لیکن حضرت عمر نے پھر صورتحال کو سنبھالا مختصر کے سبنان کر رہا ہوں میں اور حضرت و بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ہماری بیعت لیں اور ساتھ ہی حضرت عمر نے حضرت عمر بکر کی بیت کر لی اور حرض کی, کی کہ اے او بکر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھایا کریں بس آپ ہی خلیفت اللہ ہیں ہم آپ کی بیت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں حضرت عمر کے بعد حضرت عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح نے بیت کی اور پھر انصار میں سے حضرت بشیر بن سعد نے فورن بیعت کر لی اس کے بعد حضرت زید بن صابت انصاری نے بیت کی اور حضرت و بکر کا ہاتھ تھام کر انصار سے مخاطب ہوئے اور انہیں بھی حضرت و بکر کی بیت کرنے کی ترغیب دی چنانچہ انصار نے بھی حضرت بکر کی بیت کی یہ بیت اسلامی لیٹریچر میں بیت ثقیفہ اور بیت خاصہ کے نام سے بھی مشہور ہے حضرت و مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سات بِن عبادہ کی مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس وشیف لائے بز بشیر بن سعد نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں تو ہم کس طرح آپ پر درود بھیجیں راوی کہتے ہیں اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خواہش کی لمبا عرصہ خموش رہے کہ کاش وہ آپ سے سوال نہ کرتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہ مسلِ علّہ محمدن و علام علیہ محمدن کما صلی الحطا علیہ و بارق علّہ محمد و لا علیہ محمّن کما بارک طا علّہ علیہ ابراہیمہ فلعلمین کا حمید المجید اور سلام اس طرح جیسا کہ تم جانتے ہو کس طرح سلام کرنا ہے اللّہ مسل علامہ محمد و علع علیہ مبارک بارک وسلم ان کام عید مجید <تصح> اب صحابہ کا یہ ذکر ختم ہوتا ہے آج کے ایک دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں جلسے کے انضامات ہو رہے تھے لیکن وہاں نئی جگہ جلسہ کرنا تھا احمد نگر ایک شہر ہے ان کا علماء لما ہیں بہت زیادہ نام علماء کہنا چاہیے اور مخالفین نے شور مچایا حکومت سے پہلے مطالبہ کرتے رہے جلسہ روکیں اور جب حکومت نے نہیں مانا تو پھر دلوائیوں نے احمدیوں کے گھروں اور دکانوں وغیرہ پر حملہ کیا کچھ گھر جلائے کچھ دکانیں لوٹیں جلائیں کچھ احمدی زخمی بھی ہوئے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ حالات بہتر کرے اور اللہ تعالی جو زخمی ہیں ان کو جلد صحت بھی اتا فرمائے کامل شفایا بھی اتا فرمائے ان کے نقصانات بھی پورے فرمائے اور وہاں امن سے وہ لوگ آئندہ جبکہ جلسے کی تقریب تاریخ مقرر ہو جلسہ کر سکیں <coughs> نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرمہ صدیقہ بیگم صاحبہ دنیا پور پاکستان کا ہے جو لئیک احمد مشتاق صاحب لگن چار جنوبی امریکہ کی والدہ تھیں یہ اور شیخ مظفر احمد صاحب کی اہلیہ تھیں جیم فروری چوہتر کے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے ان ال لہراج ہوں ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا موتم شیخ محمد سلطان صاحب کے ذریعے آئی تھی جنہوں نے 18 میں میں چوبیس سال کی عمر میں بیت کی توفیق پائی تھی مرحما کی شادی انتیس اگست چونسٹھ میں ہوئی ساری زندگی ایک مثال ایک مثالی بیوی بی کی حیثیت سے گزاری محدود آمدنی میں سفید پوشی کا بھروم رکھتے ہوئے نہ صرف اپنے بڑے کنبے کی پرورش بلکہ اپنے دیوروں نندوں کی شادیاں بھی کروائیں ہمیشہ اپنے آرام پر دوسروں کے آرام کو ترجیح دیتی تھیں سوم و سلاد کی پابند تھیں دعا گو تھیں منکسر مزاج تھیں ملنسار نثار تھیں سادہ مزاج تھیں غریب پرور اور نیک اور مخلص خاتون تھیں باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھیں اور کئی احمدی اور غیر احمدی بچوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کی بھی توفیق پائی اپنی ایک بیٹی اور دو بیٹوں کو بھی اپنے خرچ پر حافظ بلا کے قرآن کریم حفظ کروایا قرآن کریم سے بڑی محبت تھی دنیا پور میں صدر لجنہ کے علاوہ سیکٹری ماحول اور ارشاد کے طور پر خدمت کی توفیق پائی خلافت سے انتہائی تعلق تھا عقیدت کا مرحومہ موسیا تھیں ان کے میاں اور دو بیٹیاں اور پانچ بیٹے انہوں نے یادگار چھوڑے ہیں ان کے دو بیٹے واقف زندگی ہیں جن میں سے ایک جزا کہ میں نے ذکر کیا لئیک احمد مشتاق صاحب جنوبی امریکہ میں بطور ملک انچارج سوری نام میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں والدہ کی فواد کے وجہ سے وقت پاکستان بھی نہیں جا سکے تھے ان کے دوسرے بیٹے محمد ولید احمد مربی سلسلہ ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں ایک داماد مظفر احمد خالص صاحب مربع سلسلہ ہیں جو پاکستان میں ہی ربا میں اسلام وشاد مرکزی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ روما سے مخلت الرحم کا سلوک فرمائے یاد بلند کرے ان کے بچوں کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے ان کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے الحمدللہ الحمدللہ و للّہ و لل و نو مین تو کلو مَنْ دشنا اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ وہ فَلَا فلاح لَهُ ونشدہ لاہشد محمد رسول عباد اللہ ان انمر بل دل سان تو دل قرب ویلفاش ول مل یا کروا ہو جیب وَلَذِكْرُ اللَّهِ نکرو احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ باد احمد زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی, باد احمدی, زندہ, باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی احمر احمر زندہ باد احمد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد Ba in